پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہن یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے تم تے اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اس کا مزہ چکھو یا عبادی الذين امنوا ان الضي واسعه فاي ايا فعبدون امر بندو جو ایمان لائے ہو بلا شبا میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون ہر جاندار موت کا مزہ چکھے چکھنے والا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر توقل کرتے ہیں مِن تحمل رزقها وهو اور کتنے ہی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف پہلا یہ تاجینا کا بطور خبر کے تھا اور یہ دوسرا بطور تعجب کے ہے یعنی یہ امر تعجب انگیز ہے کہ عذاب کی جگہ جہنم نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے پھر بھی یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں حالانکہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے اسے دور کیوں سمجھتے ہیں یا پھر یہ بتکرار یا پھر یہ تکرار بطور تاکید کے ہے پھر یہ کا فائل اللہ ہے یا فرشتے یعنی جب چاروں طرف سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو کہا جائے گا پھر اس میں ایسی جگہ سے جہاں اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دو بہر ہو رہا ہو ہجرت کرنے کا حکم ہے جس طرح بعض مسلمانوں نے مکہ سے حبشے کی طرف اور دوسروں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی پھر یعنی موت کا تلخ گھونٹ تو لا محالہ ہر ایک کو پینا ہے ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو گے تب بھی اس لیے تمہارے لیے وطن کا رشتے داروں کا اور دوست احباب کا چھوڑنا مشکل نہیں ہونا چاہیے موت تو تم جہاں بھی ہوگے آ جائے گی البتہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرو گے تو تم اخروی نعمتوں سے شاد کام ہوگے اس لیے کہ مر کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے پھر انہیں یعنی اہل جنت کے مکانات بلند ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی یہ نہریں پانی شراب شہد اور دودھ کی ہوں گی علاوہ ازئیں انہیں جس طرف پھیرانا انہیں جس طرف پھیرنا چاہیں گے ان کا رخ اسی طرف ہو جائے گا پھر ان کے زوال کا خطرہ ہوگا نہ انہیں موت کا اندیشہ نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف پھر یعنی دین پر مضبوطی سے قائم رہے ہجرت کی تکلیفیں برداشت کیں اہل و عیال اور عزیز و اقربا سے دوری کو محض اللہ کی رضا کے لیے گوارا کیا پھر دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حالات میں پھر کہ ان میں کاف تشبیح کا ہے اور معنی ہے کتنی یا کتنے ہی یا بہت سے پھر کیونکہ اٹھا کر لے جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی اسی طرح وہ ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے مطلب یہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اللہ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو بلکہ اللہ تعالی نے ہجرت کر جانے والے صحابہ کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا نیز تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بنا دیا پھر یعنی کوئی کمزور ہے یا طاقتور اسباب و وسائل سے بہرا ور ہے یا بے بہرا اپنے وطن میں ہے یا مہاجر اور بے وطن سب کا روزی رسا وہی اللہ ہے جو چیونٹی کو زمین کو جو چیونٹی کو زمین کے کونوں خدروں میں پرندوں کو ہواؤں میں اور مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ فقر و فاقہ کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ دار ہے پھر وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو اس لیے صرف اسی سے ڈرو اس کے سوا کسی کو یا کسی سے مت ڈرو اسی کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اس کی معصیت میں شکاوت و نقصان پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگائے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پھر وہ کہا بہکائے جاتے ہیں اللہ ہوں یہ بے ست رز قلیم انہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے وَلَئِن سَألتَهُم مَن نزل مِن اور البتہ تحقیق اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر کس نے زمین کو پھر کس نے زمین کی موت مطلب ویرانی کے بعد اس پانی سے اسے زندہ تر و تازہ کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے تو آپ کہہ دیجئے الحمد لیکن ان کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره هي الحيوان لو كانوا يعلمون اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور بلا شبہ دار آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ کاش لوگ جانتے ہوتے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ پھر جب وہ مشرقین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اطاعت و فرما برداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو فوراں وہ شرک کرنے لگتے ہیں نیق فوری تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں پھر جلد وہ اس کا انجام جان لیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی یہ مشرقین جو مسلمانوں کو محض توحید کی وجہ سے ایزائیں پہنچا رہے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار پر چلانے والا کون ہے تو وہاں یہ اعتراف کیے بغیر انہیں چارہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے پھر یعنی دلائل و اعتراف کے باوجود حق سے یا اعراض اور گریز باعث تعجب ہے یہ مشرقین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ دیتا ہے اس کا تعلق اس کی رضا مندی یا غضب سے نہیں ہے پھر اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے نہیں پھر کیونکہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پتھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے نائن کے اندر یہ تناقض ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کے اعتراف کے باوجود بتوں کو حاجت روا اور لائق کے عبادت سمجھ رہے ہیں پھر یعنی جس دنیا نے انہیں آخرت سے اندھا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھا ہے وہ ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے اس کے لیے شب و روز محنت کرتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گھر مٹی کے گھروندوں سے گھروندوں سے کھیلتے ہیں پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا پھر اس لیے ایسے عملِ صالح کرنے چاہیے جن سے آخرت کا یہ گھر سنور جائے پھر کیونکہ اگر وہ یہ بات جان لیتے تو آخرت سے بے پرواہ ہو کر دنیا میں مگن نہ ہوتے اس لیے ان کا علاج علم ہے علم شریعت پھر مشرقین کے اس تناقز کو بھی قرآن کرین میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے اس تناقز کو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہو گئی ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ جائیں یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشتی میں بیٹھے کشتی گرد آب میں پھنس گئی تو کشتی میں سوار لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اگر یہاں سمندر میں اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا اور اسی وقت اللہ سے عہد کر لیا کہ اگر میں یہاں سے بخیرت ساحل پر پہنچ گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کر لوں گا یعنی مسلمان ہو جاؤں گا چنانچہ یہاں سے نجات پا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا بہوالے تفسیر بن کثیر بہوالے سیرت محمد بن اسحاق پھر یہ لام کئی ہے جو علت کے لیے ہے یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا اس لیے ہے کہ وہ قفران نعمت کریں اور دنیا کی لذتوں سے متمتع ہوتے رہیں کیونکہ اگر وہ یہ یعنی ناشکری نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف الہ واحد کو ہی ہمیشہ پکارتے بعض کی نزدیک یہ لام آقیبت کے لیے ہے یعنی گو ان کا مقصد کفر کرنا نہیں ہے لیکن دوبارہ شرک کے ارتقاب کا نتیجہ بہرحال کفر ہی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے حرم مطلب مکہ کو پرامن بنایا ہے جبکہ لوگ اس کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ومن اظلم ممن اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس نے اسے جھٹلا دیا کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اللہ تعالیٰ اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے جو اہل مکہ پر اس نے کیا کہ ہم نے ان کے حرم کو امن والا بنایا جس میں اس کے باشندے قتل و غارت اسیری لوٹ مار وغیرہ سے محفوظ ہیں جبکہ عرب کے دوسرے علاقے اس امن و سکون سے محروم ہیں قتل و غارت قتل و گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے پھر یعنی کیا اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور جھوٹے معبودوں اور بتوں کی پرستش کرتے رہیں اس احسان کا اقتضا تو یہ تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے پیغمبر کی تصدیق کرتے پھر یعنی دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے حال یہ کہ ایسا نہ ہو یا کوئی یہ کہے کہ میں بھی وہ چیز اتار سکتا ہوں جو اللہ نے اتاری ہے یہ افطراع ہے اور مدعی مفتری پھر یہ تقزیب ہے اور اس کا مرتکب مقذب افطراع اور تقزیب دونوں کفر ہیں جس کی سزا جہنم ہے یعنی دن پر عمل کرنے میں یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں پھر اس سے مراد دنیا و آخرت کے وہ رستے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے پھر احسان کا مطلب ہے اللہ کے لیے ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا برائی کے بدلے میں برائی کی بجائے حسن سلوک کرنا اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہیں سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورۂ انکبوت اور آغاز ہوتا ہے سورۂ روم کا تو سورۂ روم ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں ساٹھ رقوع ہیں چھ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 فی ادن الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون قریب ترین سرزمین شام و فلسطین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذی یفرح المؤمنون چند برسوں میں اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے بنا سیلوم عزیز الرحیم اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ اخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ اولم یتفکرون فی انفسہم ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسم ما من الناس بلقاء ربهم کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ اور مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں اولم يسيروا في الاض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثار الاض وعمرها اكثر مما عمروها وجا فما كان ولكن كانوا کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ جوتا بویا اور جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اتنا انہوں نے آباد نہیں کیا تھا اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے قیمت آ بآیات اللہ بها پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہی ہوا ان کا انجام بھی برا ہی ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ بل اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے گا پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں ایک فارس ایران کی دوسری روم کی ذکر حکومت آتش پرست اور دوسری عیسائی یعنی اہل کتاب تھی مشرقین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں مشرق تھے جب کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وہی و رسارت پر یقین رکھتے تھے ان کی آپس میں تھنی رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں پیش گوئی کی گئی جن میں پیش گوئی کی گئی کہ بضع سنین, سنین چند سال کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے اور غالب ایرانی مغلوب ہو جائیں گے بظاہر اسباب یہ پیشگوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط باندھ لی کہ رومی پانچ سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ بزا کا لفظ تین سے لے کر نو تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے تم نے پانچ سال کی مدت کم رکھی ہے اس میں اضافہ کر لو چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی نو سال کی مدت کے اندر اندر یعنی ساتویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی بہوالے جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چورانوے بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے نزدیک کی زمین سے مراد عرب کی زمین کے قریب کے علاقے ہیں یعنی شام و فلسطین وغیرہ جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی پھر یعنی اے نبی ہم آپ کو جو خبر دے رہے ہیں کہ ان قریب رومی فارس پر دوبارہ غالب آ جائیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو مدت مغود کے اندر یقیناً پورا ہو کر رہے گا پھر یعنی اکثر لوگوں کو دنیاوی معاملات کا خوب علم ہے چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دستی اور مہارت فن کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے لیکن آخرت کے معاملات سے یہ غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے یعنی دنیا کے امور کو خوب پہچانتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبر ہیں پھر یہ ایک مقصد اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے بے مقصد اور بیکار نہیں اور وہ مقصد ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکوں نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے یعنی کیا وہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اسے نیست سے ہست کیا اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے اس کی تخلیق کی پھر آسمان و زمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع و عریض سلسلہ قائم کیا نیز ان سب کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا یعنی قیامت کا دن جس دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقیناً اللہ کے وجود اس کی ربوبیت و الوحیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں ادراک و احساس ہو جاتا اور اس پر ایمان لے آتے پھر اور اس کی وجہ وہی کائنات میں غور و فکر کا فقدان ہے ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے پھر یہ آثار و کھنڈرات اور نشانہ اور نشانات عبرت پر غور و فکر نہ کرنے پر توبیخ کی جا رہی ہے مطلب ہے کہ چل پھر کر وہ مشاہدہ کر چکے ہیں پھر یعنی ان کافروں کا جن کو اللہ نے ان کے کفر باللہ حق کے انکار اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا پھر یعنی قریش اور اہل مکہ سے زیادہ پھر یعنی اہل مکہ تو کھیتی باڑی سے نا آشنا ہے لیکن پچھلی قومیں اس وصف میں بھی ان سے بڑھ کر تھیں پھر اس لیے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں جسمانی قوت میں بھی زیادہ تھے اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھے پس انہوں نے عمارتیں بھی زیادہ بنائیں زراعت اور کاشتکاری بھی کی اور وسائل رزق بھی زیادہ مہیا کیے پھر لیکن وہ ان پر ایمان نہیں لائے نتیجتا تمام نتیجتاً تمام تر قوتوں ترقیتوں نتیجتاً تمام تر قوتوں ترقیوں اور فراغت و خوشحالی کے باوجود ہلاکت ان کا مقدر بن کر رہی پھر کہ انہیں بغیر گناہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا پھر یعنی اللہ کا انکار اور رسولوں کی تقزیب کر کے پھر اصو بروزن فعلا سو کی سو سے اسو کی تانیس ہے جیسے حسن احسن کی تانیس ہے یعنی ان کا جو انجام ہوا بدترین انجام تھا پھر یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اس لیے کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے آسان تر ہوتا ہے پھر یعنی میدان محشر اور موقف حساب میں جہاں وہ عدل و انصاف کا اہتمام فرمائے گا